بخر بیمار کا سبق رب کرام فرماتے ہیں پوری زمین میں خشکی ہو یا دری ہو لوگوں کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے فساد آ جاتا ہے ما تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے وہ افغان کثیر اور بہت زیادہ گناہ ادا معاف کر دیتا ہے اللہ سارے گناہوں پر موفعہ نہیں کرتا زیادہ معاف کر کے تھوڑے پر معاذہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے تم پر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر اللہ تبارہ کا وطارہ سارے گناہوں پر موافدہ کرے اور معاف نہ کرے تو پھر کوئی شخص نیک ہو یا بد ہو دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ہے اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہتا اللہ تبارہ کا وطارہ فرماتے ہیں فض اللہ عن صبِ ماں کا سبو ماں تارا کا آلہ ہری اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر صحیح صحیح مواخذہ کرے تو زمین پر انسان تو انسان ہے کوئی روح والی چیز رہنے کے لائق نہیں ہے تو یہ جب صورتحال یہ ہے تو پھر ہمیں ہر وقت سوری کرتے رہنا چاہیے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش کے تل رہنا چاہیے کیونکہ ہم جانے یا نہ جانے ہم بہت گناہ کرتے ہیں اور گناہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں جس طرح پچھلے خطبے میں میں نے ارد کیا تھا کہ ہر نیکی کی تاثیر دنیا میں بھی ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی نظر آئے گی اور جس نیکی کا اثر اس جہان میں نظر نہ آئے اس کا اثر اس جہان میں بھی نظر نہیں آئے گا ایسے ہی گناہوں کی تاثیر اس جہان میں بھی ہوتی ہے اس جہان میں بھی ہوگی اللہ تبارہ کا وطالہ بہت زیادہ معاف کر کے تھوڑے پر مواخذہ کرتا ہے تو یہ مصیبتیں ہم پر ٹوٹ پڑتی ہیں پھر کچھ گناہ ذاتی ہوتے ہیں اور کچھ جماعتی ہوتے ہیں جماعت کا مطلب جماعت اسلامی جماعت دعویٰ یہ نہیں ہے اجتماعی گناہ ہوتے ہیں اور کچھ کی سزا ذاتی ملتی ہے کچھ کی اجتماعی ملتی ہے اور یہ کام کوئی خلاف قیاس نہیں کوئی خلاف قانون نہیں بندے بھی ایسا ہی کرتے ہیں کلاس میں شور ہو رہا تھا استاد گیا اور اس نے سب کو ایک ایک لگا دی تم شور کر رہے تھے ایک تعلق کہتا ہے جی میں تو شور نہیں کر رہا تھا ہو سکتا وہ نہ کر رہا ہو لیکن جب اجتماعی گناہ ہوتا ہے تو اجتماعی سزا ملتی ہے اس لیے کہ انہوں نے اس کو منع کیوں نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کو افین آساد کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم اذا کا فر جب خواصتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو نیک لوگوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دیتا ہے سماتون اعلیٰ نیاتم پھر جو نیک تھے ان کو اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچا لے گا اور جو برے تھے ان کو سزا ملے گی لیکن اس جہان میں وہ نیک بھی ساتھ ہی رگڑے جاتے ہیں آپ گندم پیستے ہیں اس کے ساتھ کتنی اور چیزیں پس جاتی ہیں جو آپ کا مقصد نہیں ہوتا کتنے کیڑے ساتھ پس جاتے ہوں گے وہ آپ کا مقصد نہیں تھا تو یہ اجتماعی گناہوں پر اجتماعی سزا ملتی ہے اور ذاتی گناہوں پر ذاتی سزا ملتی ہے اور یہ سزا پورے گناہوں کی نہیں ہوتی تھوڑے گناہوں کی ہوتی ہے اور باقی گناہ اللہ تعالیٰ دنیاوی حساب سے معاف کر دیتا ہے اور یہ سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا مظہر ہے فرمایا والا بل ادنا اکبر ہم بڑے سزا بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیتے ہیں تاکہ وہ باز آپ کا کیا خیال ہے ایک بچہ کلاس میں وہ سبق یاد کرتا ہو اور ایک دن اس کو سبق یاد نہ ہو سستی کی اس نے تو اس کو سزا مل گئی اور دوسرا بچہ اکثر یاد نہ کرتا ہو اور اس کو سزا بھی نہ ملتی ہو ان دونوں میں سے استاد کی خیر کا ہی کس کے ساتھ ہے ایک بچہ روزانہ سبق یاد کرتا ہے ایک دن سستی کی تو اس کو سزا مل گئی دوسرا بچہ اکثر طور پر سبق یاد نہیں کرتا کبھی وقت پر نہیں آتا کبھی ہوم ورک کر کے نہیں آتا مگر اس کو سزا نہیں ملتی استاد کی ہمدردی کس کے ساتھ ہے نامحال جس کو سزا ملی ہے اس کے ساتھ استاد کی ہمدردی ہے اور جس کو وہ اگنور کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی ہمدردی نہیں ہے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو بہت مزے میں ہے جب چاہے آئے جب چاہے گئے اور سبق یاد بھی نہ کیا اور استاد نے بھی کچھ نہیں کہنا اور یہ عجیب ہے کہ ہمیشہ یاد کرے اور آج بھول گیا ہے آج سستی کری ہے تو آج اس کو سزا مل گئی ہے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ان کی سرکشی میں استدراج کرتے ہوئے سرست نے جو ہم سُنایا علام ہم کو ڈھیل دیتے ہیں جب وہ ہماری ریڈ لائن کراس کرتے ہیں تو پھر ان پر ایسی پکڑ آتی ہے کہ اس کے پاس واپسی کا دروازہ نہیں ہوتا اس کو بظاہر یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں غلط چل رہا ہوں ہر چیز اچھی ہوتی ہے اور اچانک پکڑ آتی ہے اس کے بعد واپسی کا دروازہ نہیں ہوتا اور دوسرا شخص اس کو تھوڑے گناہ پر بھی مواوضہ کر لیا جاتا ہے اور اس کو یاد کروایا جاتا ہے کہ تو غلط چل رہا ہے تاکہ اپنی اصلاح کر لے یہ سزا بھی رب الجلال کی بہت بڑی رحمت ہے اور آپ دیکھو استاد کلاس میں کیا کرتا ہے ایک بچہ کبھی کبھی سستی کرے تو اس کو سزا دے کر سیدھا کر لیتا ہے اور جو اس کے ہاتھ سے نکل ہی جائے اور وہ اس کی بات مانتا ہی نہ ہو اور کبھی بھی نہ ادب احترام کرتا ہو اور نہ ہوم ورک کرتا ہو پھر استاد سمجھتا ہے کہ ساری کلاس کا وقت اس کو کیوں دوں ہر وقت اس کو ڈانٹتا رہوں باقی بچوں کا حرج ہوتا ہے اس لیے اس کو یہ جیسے چلتا چلنے دو باقیوں پر زیادہ محنت کرو جو اصلاح کے قابل ہیں ان کی اصلاح کرو جو اصلاح کے قابل نہیں اس کی اصلاح نہ کرو تو پھر آہستہ آہستہ وہ ہلاک ہی ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے اور جن کو استاد قابل اصلاح سمجھتا ہے وہ ان کی اصلاح ہو جاتی ہے رب یہ بات درست ہے قرآن حکیم کی متعدد آیات آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالی جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اے نبی علیہ السلات السلام آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے وَلَكِنَّ یہ آیات اپنی جگہ اٹل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ساری کائنات کو ہدایت دے دیا ہوتا ہم چاہتے تو جبر کرتے اور سب کو ہدایت دے دیتے سب کو سیدھا کر دیا ہوتے تو پھر اللہ نے کیوں نہیں چاہا وجہ یہی ہے جو ان میں سیدھا ہونا چاہتے ہیں جو ہدایت کے طلبگار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور وہ قریب تر ہو جاتے ہیں اور جو آنا ہی نہیں چاہتے جو الٹا بغاوت کرتے ہیں گستااہیں کرتے ہیں پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے اور جب وہ ریڈ کراس کر جاتے ہیں سرخ فیتا کراس کر جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے اس کی مثال گھاس کی طرح ہوتی ہے یہ جوار باجرہ جو پودے اگتے ہیں ان کی طرح ہوتی ہے ہوا آتی ہے ادھر سے آئی تو اس کو اد... الٹا کر دیا سیدھا کر دیا الٹا ہوا آئی تو سیدھا ہو گیا ہوا آتی ہے تو وہ جھک جاتے ہیں ہوا رک جاتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں مومن کی مثال اس کی طرح ہوتی ہے اور کافر کی مثال باغی کی مثال فرمایا سنوبر کے درخت کی طرح ہوتی ہے جو پہاڑوں میں درخت اگتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں سیدھے رہتے ہیں طوفان آتا ہے جکڑ آتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب شدید آندھی طوفان آتا ہے تو پھر وہ جھکتے نہیں ٹوٹ جاتے ہیں مومن جھک جاتا ہے ٹوٹتا نہیں باغی اور کافر جھکتا نہیں ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی حل نہیں ہے اس کو جلانے کے سوا اس کو چولہے میں ڈالنے کے سوا کوئی حل نہیں ہے جبکہ جو مومن ہوتا ہے وہ چھپ کر پھر سیدھا ہو جاتا ہے مصیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں پھر عافیت مل جاتی ہے جبکہ وہ وہ عافیت میں رہتا ہے اس کی ڈور ڈھیلی کی جاتی ہے اور وہ غضاحت بہت ٹھیک چل رہا ہوتا ہے بس اوقات مومنوں کو مزاق کر رہا ہوتا ہے اور پھر ایک دم اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر اس کے پاس اس کی اصلاح کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں نیکی, نیکی کو کھینچتی ہے, برائی, برائی ہے نیکی کے بعد برائی آ جائے پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالا دے دے توبہ کر لے تو دوبارہ واپس آ جاتا ہے برائی کے بعد نیکی آ جائے تو اللہ اس نیکی کو مٹا دیتا ہے پروایا ان جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور برائی کے بعد دوبارہ برائی آ جائے تو فرمایا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے دل پر کالا نکتا لگ جاتا ہے پھر نیکی آ جائے وہ نقطہ مٹ جاتا ہے توبہ کر لی نکتا مٹ جاتا ہے پھر اس نے پھر شیطان نے گناہ کروا دیا پھر توبہ کر لی پھر مر جاتا ہے مگر اگر وہ ایک ہی طرف چلتا چلا جاتا ہے نیکی پر نیکی کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل صاف ہو کر چمکدار ہو جاتا ہے جب چمکدار ہو جاتا ہے نہایت حساس ہو جاتا ہے جتنی کوئی چیز زیادہ سفید اور چمکدار ہو اتنا اس پر چھوٹے سے چھوٹا دھبا زیادہ نظر آتا ہے وہ چھوٹے گناہ کو بہت محسوس کرتا ہے سفید چادر پر کالا داغ دور سے نظر آتا ہے بہت برا لگتا ہے, وہ اس کو بہت محسوس کرتا ہے. کالے کپڑے ہو تو داغ لگے ہوئے ہو. گندہ بھی ہو تو محسوس نہیں ہوتا. سفید کپڑے پہنے ہو داغ لگا ہو تو آپ کہتے ہیں میں آفس نہیں جا سکتا یہ داغ لگا ہوا ہے کالے کپڑے پر داغ ہضم ہو جاتے ہیں احساس نہیں ہوتا سفید پر داغ ہزم نہیں ہوتے اور جب انسان گناہوں کو گنا کرنے لگ جاتا ہے اس کی بدبختی کی ابتدا ہو جاتی ہے جب تک اپنے گناہوں کا احساس کرتا رہتا ہے وہ گناہ اس کو رات کو سونے نہیں دیتا اس گناہ کی وجہ سے اس کی بھوک اٹھ جاتی ہے اللہ اکبر مائز بن مالک رضی اللہ ہو شیطان نے گناہ کروا دیا گھر سے نکلا آ के کے رسول اللہ صلی اللہ عل وسلم سے کہتا ہے جی مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے پا کر دیجیے آپ نے ادھر چہرہ پھیر لیا ادھر آ کر پھر بولتا ہے آپ نے ادھر پھیر لیا ادھر آ کر پھر بولتا ہے چار دفعہ اس میں اقرار کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ت نے گناہ نہ کیا ہو کوئی چھوٹا گناہ کیا ہو اور تو اس کو بڑا سمجھتا ہو ایسا ہوتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے تو انسان چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے اور جب دل کالا ہوتا ہے تو پھر بڑے گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے ہو سکتا ہے تو نے کوئی کنار کیا ہو تو نے کوئی چھوٹی موٹی حرکت کی ہو جس کو تو گناہ سمجھتا ہو کہتا نہیں اللہ کے رسول علیہ السلط میں نے بڑا گناہ کیا ہے Allah, salatuh, sanam, جب چار گواہیاں پوری ہو گئی اس نے اعتراف کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو حکم دیا ان کو نکال کر باہر لے گئے چاروں طرف سے پتھر مار مار کر اس کو رجم کر دیا اگر وہ نہ بتاتا خبوش رہتا تو کیا ہوتا آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام وہ جی میں ہونا ہوں بتانا نہیں چاہتا بس آپ میرے لیے دعا کر دیجیے راستے میں سواریوں پر ساتھی واپس آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں دو ساتھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہتا ہے خام خواہ تکلیف دی اپنے آپ کو اور ہمیں بھی چپ چاپ رہتا انسان ہے گناہ ہو ہی جاتا ہے اور بتاتا نہیں کسی کو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قسم کا استغفار کروا لیا ہوتا تو آپ کا اس کے لیے دعا کر دینا کافی ہو گیا ہوتا تو یہ جس طرح کتوں کو پتھر مارے جاتے ہیں اس طرح آج اس کو مارے گئے ہیں اس طرح کی موت تو اس کو نہ آتی یہ ان دو کی رائے ہیں لیکن اس نے دوسرا راستہ کیوں کیا اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا پہلی بات تو یہ کہ اس کے سفید کپڑوں پر یہ دھبا بہت بڑا نظر آتا تھا آج بھی بعض لوگوں سے اس طرح کے کام ہو جاتے ہوں گے مگر ان کو نہ روٹی بھولتی ہے نہ نیند کو چھوٹتی ہے وہ ان کے لیے باعث شرم اور آر نہیں ہے بلکہ باعث فخر ہے وہ اپنی نجی مجلسوں میں بطور فخر اس کو ذکر کرتے ہیں یہ بات فرق ہے بہت ایک شخص وہی گناہ کر کے چھپتا پھرتا روتا ہے زمین اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے اور دوسرا اس پر اتراتا اور فخر کرتا ہے گناہ ایک ہے گندگی ایک ہے ایک اس کو چھپاتا ہے اس پہ پیشے ہے دوسرا اس کو اچھالتا ہے ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق ہے اگر وہ چپ رہتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا ہوتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس جہان میں ری کر ریکنفرم قسم کی توبہ لے کر دنیا سے نکلوں کیونکہ کھیلنا ہے موت سے پہلے پہلے موت کے بعد کوئی امپرومنٹ نہیں ہے اگر قیامت والے دن اللہ نے معاف کر دیا تو بڑی اچھی بات ہے اور اگر اللہ کہے میں نے معاف نہیں کیا تو پھر واپسی نہیں ہے اس لیے میں رسک نہیں لے سکتا جہنم کا گڑا بہت گہرا ہے میں رسک نہیں لے سکتا میں ابھی اس جہان میں میرے پاس ایک جان ہے میں وہ پیش کر کے اللہ تعالی کو خوش کر لیتا ہوں دنیا سے جاؤں تو یقینی توبہ ہو پاک ہو چکا ہوں کوئی چانس باقی نہیں ہو کیونکہ گڑا بہت گہرا ہے اس لیے میں رسک نہیں لے سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب سواریوں سے اور اس گدے کا گوشت کھاؤ کہتے جی یہ تو حرام بھی ہے اور مردار بھی ہے. فرمایا تو تم نے میرے مایوس کے بارے میں بات کی کہ وہ پتھر کھا کر مرا ہے اس کی کمر کے پیچھے آتا, آتا جس کا گوشت کھاتے رہے ہو تم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہو وَاِنَّهُ <سُفِيحَا> وہ تو اللہ की کی جنت کی نہروں میں تیراکی کر رہا ہے. بھائی کچھ لوگوں کو گناہ ہزم نہیں ہوتا جن کا دل ساپ ہوتا ہے اور دفعہ اس کا جی مجھے بھی, مجھے بھی نے, نے اپنے خلاف گواہی دے دی Allah, Allah, Allah. فرمایا بچہ جننے کے بعد آنا اب آپ کو, کو کوئی مہینے کیا ہوا پچھلا گناہ یاد ہے اس اس کو اسی طرح وہ زخم رس رہا ہے اس کا زخم تازہ ہے اس کا گناہ تازہ ہے اس کو بھولا نہیں یہ کب ہوتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے آپ نے فرمایا یہ بچے کو دودھ کون پلائے گا جب دودھ پیلے پھر آ جانا سال ڈیڑھ تو لگ گیا ہوگا تقریباً دو سال گزر چکے ہیں اس عورت کا گناہ اس کے دل میں ابھی تک تازہ ہے رات روتی ہے نیند نہیں آتی کروٹیں لیتی رہتی ہے پریشان رہتی ہے کس چیز کی پریشانی ہے کہ میں اگر گناہ کی حالت میں تبھی موت مر گئی تو میرا کیا بن گیا پھر آ جاتی ہے وقت سے پہلے دودھ چھڑوا کر کے آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لیتے ہیں باہر جا کر کے اس کو رجم کرتے ہیں اس کا خون کسی ساتھی کے اوپر گر جاتا ہے کہتا ہے گندی عورت نے جاتے ہو مجھے بھی گندہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہو لگتا بت و بطن لوگوں سے بہتارہ سب علمدینہ صلاوسیات ہوں اس نے ایسی اس لیول کی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر گاروں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوتے ہیں تو میرے آج ہم خطبے سنتے جلے جاتے خود قرآن پورا پورا ہمارے سر پر ارد دیا جاتا ہے دروس چلتے رہتے ہیں لیکن وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی جس کی جو شکل ہے وہی شکل چلتی چلی جا رہی ہے جو عقل ہے وہی عقل چلتی چلی جا رہی ہے آئے اور گئے دامن گئے کچھ فرق نہیں پڑتا اللہ ماشاء اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ انسان کا دل جب کالا کر دیتے ہیں تو اس پر آپ قرآن بھی چڑھاتے چلے جاؤ جب تک استغفار اور توبہ کے ساتھ اس کو صاف نہ کر لیا جائے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی یہ گناہ ان کی کالک اس کی سیاہی دلوں کے اوپر لے کر بن کر چمڑ جاتی ہے اور جب دل لاک ہو جاتا ہے اوپر لے کر لگ جاتا ہے تو پھر کوئی بارش آسمان کی وہ قرآن کی بارش اس پر اثر نہیں کرتی دل نرم نہیں ہوتا پتھروں سے زیادہ ہے زیادہ کی وجہ بیان فرمائی تم کہتے ہو کیا خوبصورت ہے پہاڑوں سے چشمہ نکل رہا ہے رب الجراس فرماتے ہیں چشمہ نہیں ہے یہ پہاڑوں کا رونا ہے پہاڑ روتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے جس کو تم چشمہ بولتے ہو پتھر ہے پتھر ہے مگر روتا ہے اس سے پانی نکلتا ہے اور اس کا دل ایسا پتھر ہے کہ اس کے آن سے آنسو نہیں نکلتا کتنی دیر ہو گئی آپ کو اللہ کے لیے روئے ہوئے نے آپ سے پوچھو اللہ کے خوف سے ہوئے کتنی دیر ہوئے آپ کو وَإنَّ لما خوف سے سر مسجود ہوا یہ سجدے میں گرا ہے اللہ اکبر یہ گناہوں کی تاثیر ہے گناہ ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے جب نیکی کی توفیق چھین جاتی ہے تو گناہ کی توفیق آ جاتی ہے اللہ تبارہ کا بتارہ کے احکام و فرامین کو, ان کو رد کرنا اور پر توجہ نہ کرنا سنی انسنی کر دینا دامن جھاڑ کر نکل جانا فرمایا کردہ خبردار یہ آگ ہے نژ الشوا یہ چبڑیوں گھیر دیتی ہے پکارتی ہے نام لے لے کر پکارتی ہے لیتا تھا آج یہ آگ اس کو پکارتی ہے ادھر آگ میں تیرا ٹکانا بات سنتے سے نہیں بنے گی بار عمل سے بنے گی اگر عمل کرنا ہو تو اتنے لمبے خطبے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر مختصر بات ہو اور اس کو پلڑے میں باندھ لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے کئی صحابہ رضوان اللہ تھوڑے سے چند گھنٹے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں اور دوبارہ کبھی نہیں مل سکے جو سنا جا کر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے باعث نجات بنا دیا پر آج علم بڑھ گیا عمل ختم ہو گیا بل ماشاء اللہ تو یہ بہت بڑی سزا ہے ساسدی ہاں کو اچھا کھانا دو بسکٹ دو مٹھائی دو وہ کھانے کے بجائے اس کو بکھیرنا شروع کر دے کپڑے گندے کرنے شروع کر دے آپ اس سے وہ اپنا اٹھا لیتے ہو ضائع کر رہا ہے قدر نہیں کر رہا لے لو اس سے پھر مانگے تو مرت دو اس کو پہلے دیا تھا تو اس نے خراب کر دیا تھا اب نہیں ملے گا میرے بھائیوں قرآن و سنت بھی یہ درس و دروس بھی یہ ہدایت کا سامان بھی رب ربیعلال کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی بہانے سے بندے پر پیش کرتا ہے جب وہ اس کو نا کرتا ہے میں نہیں مانوں میرا دل نہ میری بیوی نہ مانے میرا شوہر نہ مانے میرا باس نہیں مانتا میرا امام نہیں مانتا میرا پیر نہیں مانتا اس لیے میں نہیں مانتا جب وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس کو دور کر لیتا ہے اس جرم کی سزا اس کے ہمیشہ ربلال کی سزائیں جرم کی جن سے ہوتی ہاتھ نے چوری کی تو ہاتھ کاٹ دیا قتل کیا تو قتل کر دیا ہدایت دی نہیں لی تو ہدایت سے محرومی کے ساتھ سزا ملتی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی ناقدری کرنا اور اس کی سزا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کی, کی توفیق چھین لیتا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں کروڑوں پتی لوگ ہیں اربوں پتی لوگ ہیں ان کے پیسے حرام میں استعمال ہوتے ہیں حلال میں استعمال نہیں ہوتے کراچی کی ایک پارٹی یمن گئی جا کر کے سے کہتی ہے کہ اویس کرنی رحمہ کا مقبرہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کو وہ لیکی سمجھتے ہیں اس کو وہ باعث سے نجات سمجھتے ہیں. تو جب انسان سیدھے اور صحیح راستے کی ناقدری کرتا ہے تو پھر تیرے اور غلط راستے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں اس پر وہ چلنا شروع کر دیتا ہے جہاد فی اسمیر اللہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ راستہ کھلا ہوا ہے کشمیر میں اس وقت سے جہاد ہو رہا ہے فلسطین بھی ساٹھ ستر سال سے جہاد ہو رہا ہے افغانستان میں بھی دو دفعہ اللہ نے یہ راستہ کھلا ہے اور کھلا ہوا ہے لیکن اکثریت کو یہ راستہ سمجھ نہیں آیا جب سمجھ نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ ان سے دور کر دیا اب ان کو کیا نظر آتا ہے مسلمانوں کو کاٹو ان کی صلاحیتیں ان کی زندگی ان کی موت مسلمانوں کو کاٹتے ہوئے آتی ہے کیوں کافروں کو کاٹنے والا راستہ انہوں نے چھوڑا شیطان نے ان کو مسلمانوں کو کاٹنے والا راستہ دے دیا اس کی توفیق چھین لی اب ان کو یہ سمجھ آتی بڑے بڑے مولوی آپ کی جماعت کے مولوی ہمیشہ سے جہاد کی مخالفت کرتے رہے اور اس جہان میں راستہ چھوڑ دیا اس کی ناقدری کی اس کے خلاف اپنی زبان استعمال کی اپنی کوشش استعمال کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا لیا غلط راستہ سامنے تو میرے بھائیو جب صحیح راستہ معلوم ہو جائے اس کے صحیح ہونے کی تحقیق کر لیا کرو یہ آپ کا حق ہے لیکن جب صحیح راستہ مل جائے فوراً چلنے کی کوشش کیا کرو جب لوہا گرم ہوتا ہے تو چوٹ لگایا کرو جب رات گزر جاتی ہے تو بات گزر جاتی ہے یہ بیٹھے ہوئے رب کا گھر ہے آسمان کے فرشتوں نے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے کی رحمت نے نہ ڈھانپا ہوا ہے بات سمجھ آ جاتی ہے تو شیطان کہتا ہے ابھی واضح نہ باہر نکل کر سوچیں جب مجلس بدل جاتی ہے حالت بدل جاتی ہے ایمان کا لیول نیچے آ جاتا ہے پھر وہ ساری کہانی خراب ہو جاتی ہے پھر اللہ تارا اس پر چلنے کی توفیق تون لیتا ہے اس لیے جب بات سمجھ آ جائے اسی وقت چوٹ لگا دیا کرو اللہ کے قرآن کی تاثیر معلوم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کا پر اثر کرے گا اور تب جا کر ہماری موشیں بھی برابر ہوں گی اور آپ کا آنا بھی قبول ہوگا جس طرح گناہوں کی تاثیر نیکیوں کی تاثیر دنیا میں ہوتی ہے گناہوں کی تاثیر بھی دنیا میں بہت ہوتی ہے اس پر مزید بات انشاءاللہ ہوگی اللہ تبارہ کا اطارہ جو میں نے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق فیقہ فرمایا ہوا ہے